سلا تو وسلام علی نبی اللہ اللام علی کوحاب قیا نور اللہ نبی تو سنتل جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت یہ ضرور کر لیا کریں یہ مفت کا ثواب ہے اسے ہرگز ضائع نہ کریں یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سہری کرنا افطار کرنا یہ شر جائز نہیں احتکاب کی نیت کی ہوگی تو ضمنً جائز ہو جائے گا تو جیسے مسجد میں داخل ہو نا تو مسجد میں داخلے کی دعا ہے بسم اللہ ہی والسلام علی رسول اللہ اللہ افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا ہے سیدھا قدم داخل کر کے اور مسجد میں داخل ہونا چاہیے اور یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اور ساتھ میں ہی نوی تو سنت نقل یا یہ عربی میں ہے اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں تو بلوچی زبان میں کر لیں مادری زبان میں کر لیں جو آپ کو زبان آتی ہے اس میں اعتقاف کی نیت کر لیں اس کی برکتیں ملیں گی حضرت سیدنا العباس رحمت اللہ تعالی کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا پوچھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ مقام کیسے پایا جواب دیا اپنی کتاب الربائین میں کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و بارک وسلم تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چندن کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں اسی کے ساتھ درود پاک لکھنے کی بھی فضیلت ہے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا دینی مدارس میں بھی جو پڑھتے ہیں جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد لکھیں یا احمد لکھیں تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھیں یہ بعض اوقات انگلش میں لکھ دیتے ہیں پیس بی اپن تو یہ علماء منا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح چھوٹا سود بنا دیتے ہیں تو یہ بھی نہیں بنانا چاہیے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو ایک روایت کے مطابق جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمان جامی قدسہ سروہ سامی فرماتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سفر پر تھے تو اس دوران کھجوروں کے ایک باغ سے گزرے جس کے تمام درخت یہ خشک ہو چکے تھے کھجورے نہیں تھیں اس پہ حضرت سید عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں ساتھ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ میں قیام کیا یعنی تھوڑی دیر رک گئے تو جو خدام تھے انہوں نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھایا بستر بچھایا حضرت سنہا عبداللہ اللہ زبیر رضی اللہ تعالی نما نے عرض کی اے نواسا رسول کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجورے ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑی جس کی برکت سے چند ہی لمحوں میں وہ سوکھا درخت سر سبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھجورے آ یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہاںکنے والا کہنے لگا یہ سب جادو کا کرشمہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنما نے اسے ڈاٹا اور فرمایا توبہ کر یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائیں مقبول ہیں پھر لوگ لوگوں نے درخت سے کھجورے توڑی اور کافلے والوں نے خوب کھائیں راک بے دو شہن شاہی امم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم فاطمہ کے لال ہے در کے پسر فت دو مجھے دو اپنا غم اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کرتو کرم سلحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم علی کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر میں آیا ہے تو یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی جب سیدتنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی نہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ بلایا امام علی مقام امام حمام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت یہ پندرہ رمضان مبارک تین ہجری میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالی کا مبارک نام حسن کنیت ابو محمد اور القاب تقی سید سبت رسول اللہ اور سبت اکبر اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کا پھول بھی کہتے ہیں کیا بات رضا اس منشتا کرم کی کیا بات رضا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو آج پانچ ربی اول ہے تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پندرہ رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی اور امام ابو محمد حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ ربی اول پچاس سن ہجری کو مدینت المنورہ میں اس دار نا سے رحلت فرمائی یعنی وفات پائی انہی و انا دہراج اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی وفات جو ہے وہ سن انچاس سنے ہجری میں ہوئی تو بوقت شہادت سیدھا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف سینتالیس برس کی تھی تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج پانچ ربی اول ہے اور آج کا دن یوم امام حسن مجتبہ ہے تو اس مناسبت سے انشاءاللہ آپ کی سیرت پر چند مدنی پھول امیر علیہ سنت کے رسالے امام حسن کی تیس حکایات وہ چھوٹا سا رسالہ ہے اس رسالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا میں یہاں پر چونکہ آج بلوچستان عشقان رسول یہ تین دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ روزانہ رات میں امیر علیہ سنت کی صحبت بھی پائیں گے انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت ہوگی جلوس میلاد میں شرکت ہوگی تو یہ چونکہ سیکھنے سکھانے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بات ضرور ارض کروں گا کہ بزرگوں کے جب دن آتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت ضرور پڑھنی چاہیے ان کی مطلب ہسٹری پڑھنی چاہیے کہ یہ جو بزرگ تھے یہ اتنے بڑے بزرگ تھے ان کی سیرت کیا ہے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں اور بدقسمتی سے مسلمان غیر مسلموں کے تو پیدائش کی تاریخیں وفات کی تاریخیں ان کی ہسٹری سب جانتے ہیں نہیں جانتے تو اپنے بزرگوں کی سیرت نہیں جانتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کی سیرت پڑھیں نواز رسول امام حسن مجتبہ یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے آقا کے نواسے تو ان کی سیرت کے متعلق معلومات لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ان کا انداز کیا تھا تو بہرحال آج انشاءاللہ اللہ ہم کچھ ان کے فضائل ان کی کرامات اور اس حوالے سے کچھ واقعات سنیں گے حضرت سعیدنا عبداللہ ابن زبیر ردی اللہ تعالیٰ نما بھی دیگر صاحبہ علی ردوان کی طرح نواز رسول سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے ایک موقع پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند نہیں جنا اور یہ کتنے ان کی برکت تھی کہ حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا تو ہم شکل مصطفیٰ امام حسن مشتفیٰ تو بہرحال میری میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے گھر سے باہر تشریف لائے کبھی آپ صل... رضی اللہ تعالی عن کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے یہاں تک کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹ پر سوار ہو جاتے تھے تو یہ ایک بات ہم بزرگوں کی سیرت میں دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کا بھی انداز دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلامۃ السلام کی اس مبارک سنت کو ادا کرنے کے لیے بچوں سے بڑی شفقت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں انہیں پیار کرتے ہیں انہیں گود میں اٹھاتے ہیں تو ہم میں بھی بعض اوقات ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب وہ پیار اور محبت یہ نصیب نہیں ہوتا ہے بڑی سختی ہوتی ہے مزاج میں کبھی بچوں سے کوئی چوما ہی نہیں ہے کبھی بچوں کو پیار ہی نہیں کیا کبھی بچوں کو اٹھایا ہی نہیں ہے تو احکاش میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ادائیں ہم کو بھی نصیب ہو جائیں اور ہم بھی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کی نیت سے اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی بچوں کو آپ اٹھائے گود میں لیں اور بلکہ کل تو بڑی پیاری بات امیر علیہسنت نے فرمائی کے بعد یہ باتیں سن کر ہمارا دل کرتا ہے دل کرتا ہے کہ چلو آج سے ہم بھی کریں گے اب ہم گئے گھر پر بچے کو اٹھایا اور بچے کو چوما گود میں لیا تھوڑی دیر میں اس نے اون کرنا شروع کیا تو اٹھا کر واپس کر دیا تو امیر نے فرما دیا کہ تھوڑی دیر آپ بھی سنبھالو اس کو وہ سارا دن جو گھر میں سنبھالتی ہیں تو تھوڑی دیر آپ بھی سنبھالیں اور اس کو لے کر تھوڑا ٹہلیں پیار کریں اس کو تھوڑا چکر لگائیں تو اس طرح کا ایک انداز یہ بدکسمتی سے ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا کرے کہ اس انداز کو ہم اپنائیں اور دل میں نرمی پیدا کریں اور خاص کر بچوں پر شفقت و محبت یہ انداز اختیار کریں. صحابہ ساب علی مردوان بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے تھے کسی کے ساتھ مشورہ ہو رہا تھا بچے آ گئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو چومنا شفقت کرنا شروع کر دی تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بچوں پر اتنا شفقت کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں. میرے دس بیٹے ہیں دس میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا کسی کو چوما نہیں ہے تو فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں تو ہم شفقت لائیں محبت لائیں پیار لائیں اب ٹھیک ہے عمر بڑی ہو گئی اب تک نہیں چوما تو چلو دنیا سے جاتے جاتے کچھ عمل ہو جائے تو پیار محبت شفقت یہ انشاءاللہ اللہ کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صاحب کرام علی رضوان امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے حضرت سین ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے مجھے مسجد میں دیکھا میرا ہاتھ پکڑا میں ساتھ چل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ ہم بنو قینو کا کے بازار میں داخل ہوئے پھر ہم وہاں سے واپس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے اسے میرے پاس لاؤ حضرت سینا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور تین مرتبہ اشاعت فرمایا اے اللہ میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ فاطمہ کے لال ہے اپنی الفت دو مجھے دو اپ غم اپنی الفت دو مجھے دو اپ نو سلحیب صلی اللہ تعالی محسمد وائ لال ہی واحبی وبارک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ ولی وسلم ممبر پر جلوہ گر تھے اور امام حسن بن علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے نبی پاک علی سلاۃ وسلام کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے اللہ عزوجل اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سلو کروائے گا امیر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضح الکریم کی شہادت کے بعد سینا امام حسن مجتبہ مسند خلافت پر جلوہ افرود ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک پر بیعت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ عرصے قیام فرمایا پچند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شرائط قبول فرمائی اور باہم سلو ہو گئی تو یوں تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ سرکار علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ میرے اس فرزن کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سلو فرمائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی لا محمد و بارک و صلت. امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو. سبحان اللہ حضرت سید شیخ یوسف اسماعیل نبحانی اور علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت کر لی اور امور خلافت ان کے سبن فرما دیے تو حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے آنے سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگ بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں خوب ستھرا فرما دیا یہ کلمات یعنی جملے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بار بار دوہرائے حتیٰ کہ مجلس میں موجود ہر شخص رونے لگا اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنی گئی اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ کی عاجزی مرحبا جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض ناواقف لوگ آپ کو یا آر المنین یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم کہہ کر پکارتے اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آر نار سے یعنی دنیا کی یہ شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے تو آپ کی عاجزی مرحبہ کہ ترک خلافت کے سلے میں اللہ وجل نے امام حسن مجتبہ کو گو سے آزم کا رتبہ عطا فرمایا جیسا کہ فتح و رضویہ جلد اٹھائیس صفحہ تین سو بانوے پر علامہ علی قاری حنفی مکی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل ہے کہ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی اللہ اللہجل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد جاد میں غوسیت ادما کا مرتبہ رکھا پہلے کتب اکبر یعنی پہلے غوث آزم یہ خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا شیخ عبد القادر جی اور آخر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی نما ہوں گے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے بعد خلیفۂ برحق وہ امام مطلق سیدہ ابو بکر صدیق پھر سیدہ عمر فاروق پھر سیدہ عثمان غنی پھر حضرت مولا علی پھر چھ مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی نما ہوئے ان حضرات کو خلف راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں تو یہ بڑا پیارا رسالہ جو کہ معلومات سے بھرپور ہے یعنی یہ بالکل اٹھائیس صفات کا مختصر سا رسالہ ہے لیکن اس میں شاید آپ کو اتنے مدنی پھول ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک یہ ہم نے پڑھائی نہیں اور میں ضرور دعوت دوں گا ہمارے مدنی چلن کے ناظرین کو کہ اگر یہ رسالہ یہاں موجود آشقان صاحبہ ول بیچ آشقان امام حسن مجتبہ تو مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں گے اگر آپ کے شہر میں قریبی مکتبۃ المدینہ ہے رسالہ حاصل اس کو تقسیم کیجئے اور یہ نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے بلکہ آج کے دن میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے خوب اس کو مختلف لوگوں کو بھیجیں تاکہ موبائل پر ہی وہ پڑھ لیں اور یوں انشاءاللہ ان کی سیرت سے آگہی ہوگی تو یقیناً اس کی برکتیں حاصل ہوں گی سل الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تاب بزرگ حضرت سیدنا ابو الحرا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سینا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنما سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہو تو فرمائیے فرمایا یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں میں نے ایک مرتبہ صدقے یعنی زکاط کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی عرض کی گئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرض ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی میراد جل تین صفحہ چھیالیس پر لکھتے ہیں بت اہم بات اور خاص کر جو تربیت اجتماع میں آئے اس مدنی پھول کو اس سمجھیں کہ اپنے دل پہ لکھ لیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اپنی سمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے اپنی نا سمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے بہت اہم بات ہے یہ تو چھوٹا ہے نا یہ تو چھوٹا ہے نا نہیں اپنی نا سمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ دیکھو حضرت حسن علی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت ہی کم سن یعنی کم عمر تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی زکوت کا چھوارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسن ندی اللہ تعالی کی کیسی پیاری تربیت فرمائی اس روایت نے ہمارے لیے مدنی پور کہ بچوں کی تربیت ابتدائی عمر سے کرنی چاہیے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ ہمارے نے میلاد بچوں کو بھی لے کر آئے چلو اچھی بات ہے سمجھدار بچے لائے امیر علیہ سنت بھی ترتیف بناتے مگر یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے تو یہاں لا کر انہیں آزاد نہیں چھوڑنا انہیں تربیت کرنی کہ بیٹا یہ مسجد ہے اس میں بھاگتے نہیں ہیں اس میں شور نہیں مچاتے اس میں دوڑتے نہیں ہیں اور یہ ہم سب کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے بعد ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے اس کے آداب اس کا ڈسپلن الگ ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہے پڑے سو گئے جس طرح چاہے اس کو یہاں چیزیں پھینک دی وہاں چیزیں پھینک دی نہیں ترتیب سے سامان رکھیں چادر اس پر اوڑھیں اور ماشاء اللہ تین دن کے سربیتی اجتماع میں ہمارے آپ کے ہلکے بھی بنے گے اور اس میں ہمارے ذمہ داران مقرر ہیں جو اس طرح کے معاملات پر آپ کی تربیت کریں گے تو کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ ان کی تربیت حاصل کریں اور اس حوالے سے اپنی زندگی پر نافذ کریں تاکہ آپ جن علاقوں میں جائیں تو ان علاقوں میں بھی مسجد کا ادب و احترام ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے جو لے کر آئیں یا جو مدنی چنن کے ناظرین لے کر جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر ان کو آزاد چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے ان کے اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس کا ادب احترام یہ ہم پر لازم ہے تو بہرحال بچپن میں اگر تربیت نہیں کی جاتی اور اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے تو جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے ادب نہیں کرتے پورے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے میرا بیٹا شرابی بن گیا میرا بیٹا جاری بن گیا میرا بیٹا پھلا فلا نشا کرنے لگائے یہ چوریاں کرتا ہے ڈکیتیاں کرتا ہے تو کیوں بچپن میں ہی بچپن میں ہی اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی جاتی بلکہ اس زمن میں امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے آپ نے اس بیان میں فرمایا کہ ایک ڈاکو کو پولیس والوں نے ادارے والوں نے پکڑ لیا اس پر ڈاکے کے ساتھ ساتھ قتل کا بھی الزام تھا کیس چلا اب جب کیس چلا تو اس کو سزائے موت ہو گئی کہ اس کو پھانسی چڑھا دو اب اس ڈاکو سے پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اب ادارے والوں نے سوچا جو قانونی ادارے ہیں کہ چلو بھائی ماں سے ہی ملنا ہے اب دنیا سے جا رہا ہے تو چلو اچھا ماں سے مل لے گا کوئی معافی ضروری کر لے گا اس کی ماں کو لایا گیا جیسے ہی وہ ماں کے قریب گیا تو اچانک اس نے ماں پر حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کا کو کاٹنا شروع کیا اس کا کان چبا چبا کر لہو لہان کُنم خون کر دیا لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو چھٹایا اور اس کو کہا کہ بدبخت ایک تو تانسی تو چڑھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ تو اپنی ماں سے معافی طرح بھی کرتا تو نے اپنی جاتے جاتے بھی اپنی ماں کو اتنا دکھ دیا اتنی تکلیف دی وہ کہنے لگا کہ آج میں جو ڈاک بنا آج میں جو قاتل بنا اس جگہ پہنچنے میں اس میری ماں کا کردار ہے کہ میں بچپن میں ایک مرتبہ اپنے اسکول سے اپنے ساتھی کی پینسل چرا کر لایا اور میں نے آ کر اپنی ماں کو بتایا میری ماں نے اس وقت مجھے ڈانٹا نہیں میری ماں نے مجھے اس وقت مارا نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ میں روزانہ کسی نہ کسی کی کوئی چیز لاتا رہا یہاں تک کہ بچپن ہی سے مجھ پر چوری کی عادت پڑی جو بڑا ہو کر میں ڈاکو بن گیا یہاں تک کہ مجھ سے قتل بھی ہوئے اور آج میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا ہوں تو اگر آج ہم سوچیں کہ بھائی ہم کو تو تربیت نہیں گئی ہم کو تو قرآن نہیں پڑھایا ہم کو تو دین کے بارے میں نہیں بتایا تو ٹھیک ہے اگر ہمارے بڑوں سے یہ کمزوری دے گئی تو کیا ہم بھی یہی کریں گے نہیں آج ہم قرآن پڑھنا سیکھیں آج ہم دین کے بارے میں سیکھیں آج ہم اپنی نمازوں کو درست کریں آج ہم پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں تاکہ اب آنے والی نسلیں حافظ قرآن بنیں اب آنے والی نسلیں عالم دین بنیں اب آنے والی نسلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مبلغ بنے اور یوں دنیا بھر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بول بالا ہو جائے گی جو نہیں سکھاتے جو نہیں سکھاتے جو تو ایسا برا حال ہے پوری دنیا میں کہ دین کے بارے میں تو کچھ کچھ بھی نہیں سکھایا کچھ بھی نہیں سکھایا یہاں تک کہ کل رات میں اسی سرسری طور پہ سن رہا تھا ہمارے رکن شورا حاجی عبد بھائی ہمارے تاجران کے جو اسلام بھائی آئے ان کے ساتھ بیٹھے اسی موضوع پر کچھ بات کر رہے تھے کہ بیرون ملک جب یہ گئے تو ایک جگہ کسی نے بتایا کہ دو بھائی اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے ایک, وال ایک بھائی بزنس ٹور پہ دنیا بھر میں آتا جاتا تھا چھوٹا بھائی والد صاحب کے ساتھ والد صاحب بیمار ہو گئے یہاں تک کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے اور بھائی کاروباری سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے اب یہاں ایسا ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا اب جیسے انتقال ہوا وہ جو بیٹا موجود تھا تو آج کس بیٹے کو پتا کہ باپ کو کیسے گسل دیں گے کس کو پتا کہ جنازہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیں ہم سے کون ہے جو خود جنازوں میں جاتا ہو یا اپنے بچوں کو لے جاتے ہو کہ بیٹا اس طرح نماز ہوتی ہے اس طرح تدفین ہوتی ہے بیرون ملک تو اور برا حال ہے تو اسپتال والوں نے اطلاع دی کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا چھوٹا بیٹا وہ تو نیٹ چلاتا تھا اس نے نیٹ پر سرچ کیا کہ جناب یہ دیکھا جائے کہ جو تدفین کرنی اس کا طریقہ کیا ہے تو مختلف کمپنیوں کے نام آئے ایک کمپنی نے اپنے ریٹ لکھے کہ دو ہزار پاؤنڈ یہ کمپنی دی کہ جو دو ہزار پاؤنڈ لے گی اور آپ کے والد صاحب کو غسل اور تدفین کر دے گی ایک کمپنی نے لکھے 500 پانچ پاؤنڈ یہ 500 سو پاؤنڈ میں ہم سارے معاملات کر لیں گے اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ دو ہزار پاؤنڈ یعنی ایک لاکھ روپے اور یہ صرف پچیس ہزار روپے تو اس نے تو دنیا بھی فائدہ دیکھا تو اس نے پانچ سو والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے والد صاحب کا حساب کتاب کر دیں اب وہ پانچ سو پاؤنڈ والے آئے پانچ سو لیے اور لے گئے والد صاحب کو بھائی جب واپس آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں کی کہ آپ کاروباری سفر پر تھے میں نے کہا بےچارے بیمار تو تھے ہی انتقال ہو گیا تو میں نے تدفین کر دی کیسے کی تدفین تو اس نے اپنا طریقہ بتایا کہ میں نے اسی طرح سے کمپنیوں کو ڈھونڈا اور صرف پانچ سو پاؤنڈ میں میں نے والد صاحب کی تدفین وغیرہ کروا دی اب جب معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ مسلمانوں کی کمپنی نہیں تھی غیر مسلموں کی کمپنی تھی اور پانچ سو پاؤنڈ میں اس نے اس کے والد صاحب کو لیا اور اس کو جلا دیا کتنا برا حال تو آج اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ اس کو اگر آج ہم حافظ قرآن بناتے ہیں دعوت اسلامی بلوچستان میں مدرس المدینہ قائم کر رہی ہے جامد المدینہ قائم کر رہی ہے آج اتنے نوجوان آپ کے ساتھ آئے ہیں دیجئے اپنے نوجوان کو کورسز میں داخلہ کرائیے انہیں قرآن پڑھنا نہیں ان کو قرآن پڑھانا سکھائیے تاکہ آپ کے دیہاتوں آپ کے قصبوں آپ کے شہروں میں بھی قرآن کا نور قرآن کا فیضان یہ عام ہو اور اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیاں نصیب ہوئیں تو آج اگر ہم اپنے کسی بیٹے کو عالم دین بنائیں گے کسی بیٹے کو اگر حافظ قرآن بنائیں گے اگر کسی بیٹے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مبلک بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ بیٹا ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا اور یہ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی بہت پیاری بات کہی کہ اگر, اگر آج کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے بڑا افسر بن جاتا ہے تو ماں باپ بڑی احتیاط سے بات کرتے کہ میرے بیٹے کو کہیں برا نہ لگ جائے آج اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے کسی کا بیٹا انجینئر بن جائے کسی کا بیٹا بڑا افسر بن جائے تو ماں باپ بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے اور اگر یہی بیٹا عالم دین حافظ قرآن اور مبلک اسلام بن جائے تو وہ بیٹا اس بات سے اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے کتنا فرق ہوتا ہے کتنا فرق ہوتا ہے کہ بیٹا ماں باپ کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سیرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نے بچپن ہی میں امام حسن مجتبہ کی تربیت فرمائی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ ہیں ان میں داخلہ کرائیں اور اگر آپ کے قصبے دیہات میں نہیں ہے مدرس مدینہ ٹھیک ہے آن لائن مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے آپ نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے ان خدمات کو حاصل کیجئے اور میں تو آپ کے ہر جو مختلف قصبوں سے محلوں سے آئے ہیں ہر محلے سے ہر قسمے سے ایک نوجوان ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور آئے آگے کہ انشاءاللہ اللہ میں قرآن پڑھنا بھی سیکھوں گا قرآن پڑھانا بھی سیکھوں گا اور جا کر اپنے قصبے اپنے دیہات میں انشاءاللہ فیضانِ قرآن کو عام کروں گا انشاءاللہ میں عالم دین بنوں گا انشاءاللہ اللہ اس عالم دین بننے کا کورس کروں گا اور پھر انشاءاللہ وہاں جا کر میں علم دین سکھاؤں گا تو اس طرح سے کوئی عزم کر کے اٹھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے اپنی قوم اپنے لوگوں میں بھی دین کے علم کو عام کرتا ہے تو بہرحال امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نوں, اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں سبحان اللہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا پہلو تھا کہ آپ سخی سخاوت بہت کیا کرتے تھے سبحان اللہ امام حسن مشتبہ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر پڑھے فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی عرض کی گئی اے نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ ناپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا پھر اگر اللہ مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا کیوں کر کے کھڑا رکھ کر جلیل کیا تمہیں کیا جواب دیتا یعنی ایسی مدنی سوچ کہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی نے ایک بار اللہ سے دس ہزار درہم کا سوال کر رہا تھا جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاجت مند کی دعا سنی فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے دس ہزار درہم بھجوا دیے اللہ ان کی سخاوت کا کوئی ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے سبحان اللہ حسن نے کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نم تینوں حج کے لیے جا رہے تھے بڑا پیارا واقعہ ہے کھانے پینے اور سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا اب بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر یہ صاحبان راستے میں ایک بڑیا کے خیمے یعنی کیمپ کر گئے اس سے فرمائے کہ ہم کو پیاس لگی ہے تو اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں کو پیش کیا دودھ پی کر انہوں نے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ بڑھیا نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں آپ اسی بکری کو ذبح کر لیجئے ان صاحبان نے ایسا ہی کیا کھانے پینے سے فارغ ہو کر کہا کہ ہم قریشی ہیں جب سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ دیں گے یہ کہہ کر تینوں صاحبان آگے روانہ ہو گئے جب اس بڑھیا کا شور آیا تو ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کے لیے ذبا کر دی جس سے ہماری نہ ہو. واقفیت ہی نہیں تھی اور نہ دوستی تو اس واقعے کو چند کچھ عرصہ گزر گیا اس بڑھیا اور اس کے خاوند کو مدین منورہ جانے کی ضرورت پڑی وہاں یہ جمع ہو کر وہ اونٹوں کی مینگنیاں جمع کر کے بیچ کر گزارا کر رہے تھے ایک دن بڑھیا کہیں جا رہی تھی امام حسن مجتبہ کے مکان علی شان کے قریب سے گزری تو اس وقت آپ اپنے مکان پر کھڑے تھے بڑھیا پر جو ہی نظر پڑی آپ نے پہچان لیا اور اس سے فرمایا کہ اے خاتون آپ مجھے پہچانتی ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلاں روز تمہارا مہمان ہوا تھا اس نے کہا اچھا وہی وہ ہیں اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار عطا فرمائے اور اپنے غلام کے ہمرا اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس بھیجا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھیا سے پوچھا کہ خاتون میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا اس نے کہا ایک ہزار بکریاں ایک ہزار دینار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قدر انعام اس کو دیا اور اپنے غلام کے ہمراہ سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا انہوں نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ حسن نے کریمین نے آپ کو کتنا مال دیا اس نے کہا دونوں حضرات نے دو ہزار بکریاں دو ہزار دینار عنایب فرمائے سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی نما نے بھی اس کو دو ہزار دینار دو ہزار عطا فرمائیں اور یوں بڑھیا چار ہزار بکریاں چار ہزار دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس واپس پہنچی یہ سخاوت یہ سخاوت اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی حسم سے دو حصہ سید علی آلی تو ان کی سیرت کو مزید پڑے یہ رسالہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیس حکایات یہ رسالہ ضرور حاصل کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی آج یوم امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ ہے اس مناسبت سے ضرور بھی ضرور ان کی سال ثواب کا اہتمام کیجئے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجا ہند جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ واری وسلم انشاءاللہ بھی فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی ازان ہوگی ازان کا جواب دینے کی بڑی فضیلت ہے بیٹھے رہیں مدینہ بیٹھے رہ اذان کی جواب دینے کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو ازان کا جواب دیتا ہے اسے ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں تو ازان میں پندرہ کلیمات ہیں ازان کا جواب دینے میں تیس لاکھ نیکیاں ملیں گی تو جو موزم کہیں وہی دورہ دے آپ کی اذان کا جواب ہو جائے گا اور دوسری بات چونکہ آج ہمارے اسلائی بھائی جمعہ میں آئے ہیں تو کثیر اسلام بھائی مزید بھی آتے ہیں آ رہے ہیں ابھی تو آپ صفے مکمل رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ بیچ میں جگہ خالی نہ چھوٹے اسی طرح کوئی سامان وغیرہ صف میں نہ رکھا جائے اور بالکل جب صف میں شامل ہوں تو کنار جو لکیر بنی ہوئی ہے اس پر بھی دیکھ لیں کہ کہیں آپ آگے پیچھے تو نہیں تو صف کی کشادگی کو بھی پورا کریں سب کو مکمل اور سیدھا رکھیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ